سورت المؤمن آیت نمبر تھرٹی ایٹ و قول اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا یا قوم تب اے میری قوم میری باتیں مانو آمدی کم الرشاد میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں یا قومی اے میری قوم ان نما ہادل حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی تو صرف تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے یہ متعاون قلیل ہے پھر یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو انسان کی تباہی کی بہت بڑی بنیاد دنیا ہے دنیا کی محبت وہ انل آخری قوت ہی یا دار القراری اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ آخرت ہے تو آزی گھر کی خاطر دائمی گھر کو تباہ نہ کرو اگر آپ کسی اسٹیشن پر بیٹھیں اور ٹرین کے انتظار میں چند لمحات کے لیے آپ اسٹیشن پر ہوں تو آپ کو جہاں جگہ مل جائے آپ بیٹھ جاتے ہیں دکھ سکھ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر رش کے اندر آپ کھڑے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کھڑے رہ جائیں گے کیونکہ آپ کو یہ فکر ہوگی کہ اگر ٹرین آئے گی اور میں اگر جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھوں گا آرام سے صوفے پر تو کہیں یہاں آتے آتے میری سیٹ جو ہے اس پر قبضہ نہ ہو جائے تو سکون سے جو مجھے سیٹ مل جائے گی یہ تھوڑی سی تکلیف میں برداشت کر لوں کوئی حرج نہیں تو انسان لمبے سکون کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے تو ہمیشہ کا سکون ہے آخرت میں اس کے لیے تھوڑی دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں من عاملہ سیئتا جو کوئی برا کام کرے فلاں مسلح تو اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی وہ من عاملہ او مین انسا وهو مؤمن جو کوئی مرد یا عورت اچھے عمل کرے وہ مومن یہ شرط ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو وہ مومن ہو ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اچھے عمل کریں فعلائی کا یدلون تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے یور زقون فیحا بی غیر ان انہیں جنت میں بے حساب روزی دی جائے گی بے حساب نعمتیں ملیں گی اس مرد مومن نے کہا وہ قومی اے میری قوم ماں لی ادو کم الن نجاتی وہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو اور کفر کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو بڑی عجیب و غریب بات ہے تدنی تم بلاتے ہو مجھے تم مجھے دعوت دیتے ہو لی اکفر تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں وہ شکی ماں لئی سلی بھی علم اور جس بات کا مجھے علم نہیں یعنی جھوٹے خداؤں کو میں اللہ کے ساتھ شریک کروں تم اس کی مجھے دعوت دیتے ہو وہ انا کم اور میں تمہیں بلاتا ہوں الا عزیز الغفار اس رب کی طرف جو عزیز ہے غالب ہے بخشنے والا مہربان ہے اب دیکھ لو کہ میں تمہیں کتنی پیاری دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے کیسا تباہ کرنا چاہ رہے ہو لا جرم، یقینا لا جرم کوئی شک نہیں یقیناً دنیا ولا فل آخ جس برے دین کی طرف کفر کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ان إِلَى اللَّهِ اور بے شک اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے وہ هُمْ أَصْحَابُ نہ اور بے شک حد سے بڑھنے والے گناہ کرنے والے ضرور جہنمی ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان لوگوں نے اسے دھمکیاں دینی شروع کی اور کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے کافی دیر سے ہم تیری باتیں سن رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تو بھی حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں کہہ رہا ہوں ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو گے تمہیں میں یاد ضرور آؤں گا اور جو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو تو مجھے تمہاری دھمکیوں کی پرواہ نہیں وہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ان اللہ بسی روم بلاباد بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے فمری ان اللہ یہ ایک آیت بھی ہے عقیدہ بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے بندہ کبھی پریشان ہو تو پریشانی کے عالم میں اس آیت کو پڑھے یعنی سور مومن کی آیت نمبر 44 اس کے اس حصے کو پڑھے ادو او امری اوہ ان بسی روم اور وہ اپنے دل میں کہے کہ جب میں نے اپنا معاملہ میرے خالق اور مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا اب مجھے فکر کرنے کی حاجت نہیں انشاءاللہ اللہ سکون بھی نصیب ہوگا اور جب رب کی بارگاہ میں مسائل کو پیش کر دیا جائے تو رب العالمین غیب سے مدد فرمائے گا تو یہ وظیفہ پڑھ لے بندہ اسباب اختیار کرے کوشش کرے مگر بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر رکھے اور مزید اگر اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط کرنا ہے تو اس چیز کو سوچیں کہ جب ہم اپنے ہمدرد شفیق دوست کو جو ہم سے زیادہ پاورفل ہو اپنا کیس اگر ہم اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو بتائیے کہ وہ کرے یا نہ کرے ہمیں فرد کرتے ہی سکون آ جاتا ہے حالانکہ وہ ہمارا با اعتماد دوست وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا طاقت رکھتا ہے لیکن جب ہم اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کر دیں اور ہمارا یقین مضبوط ہو تو انشاءاللہ غیب سے ضرور مدد ہوگی سی آتی ماں ماں کا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کے مکرو فریب کی برائیوں سے بچا لیا انہوں نے سازش کی اسے قتل کرنے کی وہ کسی طریقے سے بچ گیا اور پھر یہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر دریا کے پار چلا گیا اور فرونی ہلاک ہو گئے وہ ہا قبی علی فراؤنسابی فرونیوں کو برے عذاب نے گھر لیا اب یہ ہلاک ہو گئے اگلی آیت میں عذاب برزخ کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد قیامتک جو پیریڈ ہے اسے برزخ کہتے ہیں عالم برزخ اس میں نیک لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہے ہاں یہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے فیرون کی لاش اب بھی میوزیم میں موجود ہے آرام مصر میں اس کی لاش موجود ہے ہم جب جاتے ہیں کہ کوئی جا کر دیکھے تو وہاں پر کوئی عذاب بظاہر محسوس نہیں ہوتا مگر نحوس ضرور ہے عبرت کے لیے دیکھنا اور چیز ہے اور تفریح کے لیے دیکھنا اور چیز ہے مجھے ایک بھائی نے ایک قصہ سنایا اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ وہ جب مصر گئے اور فرعون کی لاش کے قریب جا کر انہوں نے دیکھا تو وہ دن ہے اور کہتے آج ہاں کا دن ہے بے شمار پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوں تو ان سے کے پوچھا گیا تو یہی ذہن تھا کہ عبرت کا تو ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے انسان تفریح کے لیے دیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ اگر کافروں کی قبروں کے پاس سے گزرتے یا اس بستی کے پاس سے گزرتے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا اتفاقن گزر ہوتا تو آپ صحابہ کلام سے فرماتے اپنی سواریوں کو تیز کر دو اور عقائد تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں نبیوں رسولوں کے سردار ہیں خوف کا یہ عالم ہوتا کہ آپ اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتے اور اپنے سر کو جھکا کر اپنی اونٹنی کو آپ تیز کر دیتے اور ان بستیوں سے آپ جلدی گزر جاتے اور فرماتے کہ کہیں ہم اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں وہ مقامات جہاں پر اللہ کا عذاب آیا یا تو عبرت کے لیے انسان جائے ورنہ پھر وہاں پر تفریح کے لیے جانے کی کوئی ہرگز اجازت نہیں یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ایک بستی سے گزرے اور صحابہ کرم بڑی تیزی کے ساتھ اس عذاب والی بستی سے گزر گئے وہ قوم سموت کے خندرات تھے پھر ایک مقام پر صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا وہاں پر پانی نہیں تھا تو کوئی صحابی قوم سمود کے کھندرات میں گئے وہاں پر وہ کنواں تھا جسے قوم سمود نے استعمال کیا تھا وہاں سے پانی بھر کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا پانی کہاں سے لائے ہو تو کہا کہ اس بستی سے آپ نے فرمایا اس پانی پر اللہ کا غذب سے وہیں ڈال کراؤ آپ نے وہ پانی بھی نہ پیا اس قدر وہاں وہ جگہ پر نحوستے ہیں اگر بندہ کبھی جائے تو وہاں عبرت حاصل کرے اور اللہ کے خوف سے روئے اور اللہ کی بارگاہ میں تو وہ استغفار کرے انارو یو ردون علیہ ادو واشیا آگ آگ پر یہ فرونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں وہ یوم تقوم سا اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا خلو الا فراونا اے فرونیو داخل ہو جاؤ اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف اس آیت کریمہ میں عالم برزخ اور قبر کے عذاب کا واضح ذکر ہے جو نادان عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ عبرت ہے پہلے فرمایا انارو ان یو اور ادونا علیحا گدو جہنم کی آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے یہ جہنم کی آگ پر پیش ہوتے ہیں یعنی عالم برزق میں وہ جہنم کی آگ کی تپش پا رہے ہیں فرق یہ ہے کہ قبر میں آگ آتی ہے اور قیامت کے دن یہ خود آگ میں جائیں گے تو عالم برزک کی سزا میں اور قیامت کی سزا میں یہ فرق ہے اور آگے فرمایا وہ یوم تقوم اور جب قیامت قائم ہوگی اد قلو اعلی فراؤنا تو فرونیوں سے کہا جائے گا اے فرونیوں داخل ہو جاؤ شدید ترین عذاب جہنم بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کیوں کرتے ہیں اس کی دو وجہ ہے ایک تو وہ فرقہ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا تو وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں حدیث پاک میں عذاب قبر کا ذکر ہے اور چونکہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ احدیث کا انکار کر کے عذاب قبر کو نہیں مانتے لیکن وہ نادان ہیں وہ حدیث کا انکار کرنے والے نہیں در حقیقت وہ قرآن کے بھی انکار کرنے والے ہیں قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے اور صرف اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں قرآن پاک میں عطی اللہ و عطی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو جو رسول اللہ کے فرمان کو نہ مانے وہ قرآن کو بھی نہیں ماننے والا کیونکہ قرآن نے حکم دیا ماں آتا کمر رسول فضو اما نہا کمان فنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اگر کوئی حدیث پاک پر عمل نہیں کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے تو وہ تو قرآن کا انکار کرنے والا ہے دوسری وجہ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ کافروں کے اعتراضات ہیں کہ جب کافر سوالات کرتے ہیں اور وہ عذاب قبر پر اعتراضات کرتے ہیں کہ مردہ سامنے ہے ہمیں تو کوئی اس پر عذاب محسوس نہیں ہوتا اور تم کہتے ہو ان پر عذاب ہوتا ہے یہ قبر میں آگ میں جل رہے ہیں جب وہ کافر یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مردہ موجود ہے لیکن بظاہر کوئی عذاب محسوس نہیں ہو رہا تو مسلمان مفکرین کہلانے والے جب ان کا جواب نہیں دے سکتے تو عجز آ کر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں جیسے نیچری فرقہ کہ اس نے جب سائنس دانوں کے اعتراضات جنات کے بارے میں سنے تو وہ جنات کے بارے میں جواب نہ دے سکے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ انسان ہیں شرح لوگوں کو جن کہا جاتا ہے حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے پھر جنت جو اس قدر بڑی ہے اور اتنی بڑی جنت کہ ایک ادنا جنتی جنت میں جائے گا تو زمین سے چار گنا زیادہ جگہ اسے دی جائے گی تو کابروں نے اعتراضات کیے کہ اتنی بڑی جنت کہاں پر ہے تو جو لوگ جواب نہ دے سکے انہوں نے جنت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جنت ایک تمسیل ہے تخیل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا وہ دنیا میں سکون میں رہے گا یعنی آخرت میں جنت کا انکار کیا جہنم کا انکار کیا فرشتوں کا انہوں نے انکار کیا اور جنات کا انکار کیا تو پھر جو شخص جنت کا انکار کرے ہم اسے مسلمان نہیں مان سکتے وہ عید یتحا جو اور جب یاد کرو یہ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے فیقول دعفا تو کمزور لوگ کہیں گے لدی نست ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا یعنی سردار سے ان کی قوم کہے گی ان لکم تب ہم تو تمہارے پیروکار تھے ہم نے تو تمہاری باتیں مانی ہیں فہل ان تم مغنون عَنَّا نَصِيبًا من النَّارِ کیا تم ہم سے عذاب کا کوئی حصہ دور کر سکتے ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم ہلاک ہوئے قول لدین تک بھر جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے ان سیاح بے شک ہم سب اسی جہنم کی آگ میں ہیں مراد یہ ہے کہ ہم بھی تباہ ہیں تم بھی تباہ ہو ہم تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے ان اللہ قد شم بین البادی بے شک اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے درمیان سچا فیصلہ فرما دیا وہ قوم لدین فنارے جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے لازاناتی جہنما خزانہ کے معنی داروغہ مالک لازاناتی جہنما حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے جہنمی کہیں گے او دوڑ آپ اپنے رب کو پکاریں یخفف عنا انا من العذاب وہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب کو دور کر دے آپ اپنے رب سے یہ درخواست کریں جہنم چیخیں گے کئی سالوں تک حضرت مالک جواب نہیں دیں پھر جب, جب جواب دیں گے تو فرمائیں گے قالو جہنم کے داروغ وہ حضرت مالک بھی ہیں اور ان کے ساتھ انیس فرشتے ہیں جو جہنم پر موجود ہیں وہ کہیں گے اوالم تک رسول کم تھی کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے کیا کوئی سمجھانے والا تمہارے پاس نہیں آیا قلو بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں سمجھانے والے آئے تھے انہوں نے سمجھایا بھی لیکن ہم نے قبول نہیں کیا قولو تو فرشتے کہیں گے فد بس تم ہی پکارو ہم تو تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتے اور ہم تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات عرض نہیں کرتے وما دعا ال کافی اللہ فی دلال کافروں کی پکار ہی گمراہی میں ہے یعنی یہ چیخو پکار کرتے رہیں گے ان کے چیخو پکار کو قبول نہ کیا جائے گا